بنی بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی میری اس نعمت کو اللہ تم علیکم جو میں نے تم پر کی ہے وہ عنی اور بے شک میں نے فضلتکم پر تم کو خزیرت دی ہے اللہ العالمین جہانوں پر و تقو اور یومن اس دن سے لاتزی نہیں کفایت کرے گی نفسن کوئی جان عن نفسن کسی جان سے شہی کچھ بھی ولاقبال اور نہ قبول کی جائے گی منہا اس سے کوئی استفارش و لائو خالو اور نہ ہی دیا جائے گا منہا اس سے عدرن بدلہ ولاح و اور اور وہ مدر کیے جائیں گے بدلہ یعنی کہ اس کے بدلے کوئی اور عذاب بدلے ایسا نہیں ہوگا بحدن جینا کم اور جب ہم نے نجات دی تم کو من عالی فرعونا عالِ فرعون سے فرعون کی قوم سے یسومونہ کم وہ چکھاتے تھے تم کو سو الداب اداب کی برائی یو ضبنا وہ ذبح کرتے تھے ابنا آکم تمہارے بیٹوں کو وہ یستحونہ اور زندہ رکھتے تھے نسا اکم تمہاری عورتوں کو وفیض عالی اور اس میں تمہارے لیے بلاً آزمائش تھی میرب تمہارے رب کی طرف سے ادیمن بہت پڑی و اد فرقنا اور جب ہم نے پھاڑا بیکم تمہارے لیے البہرا سمندر کو ف ان جئی ناکم بس ہم نے تم کو نجات دی و اور ہم نے غرق کیا اعلی فراؤنہ اعلی فراؤن کو و ان تم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے وہ اور جب وا ادنا ہم نے وعدہ کیا موسا موسا علیہ السلام سے اربعین 40 راتوں کا تم متخل تم پھر تم نے پکڑ لیا بچھڑے کو ممبادی ہی اس کے بعد وانتم تم ظالمون اور تم ظالم تھے تم اخونا ان پھر ہم نے درگزر کیا تم سے من بعد کا اس کے بعد لا اللہ تاکہ تم تشکرون شکر کرو یہ موسالِ صلاح و السلام اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق وہ تورات رہنے کے لیے گئے تھے پیچھے سے انہوں نے وہ سامری نے بچھڑا بنایا اور اس کی انہوں نے پوجا شروع کر دی آگے تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں آئے گا تمخبنا دالخلاََ ممتکرون پھر ہم نے تم کو معاف کیا اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو وید آتی ناموسل کتاب اور جب ہم نے دی موسا کو کتاب الفرقان اور معذ منتون تاکہ تم ہدایت پاؤ وید قالموسا اور جب موسا نے کہا قومی اپنی قوم کو یا ان نقم ظلم تم بے شک تم نے ظلم کیا ہے انخوشم اپنے آپ پر بتخاد بچھڑے کو معبول بنانے کی وجہ سے فتوب و کس طبع کرو الا باریکم اپنے باری کا کی طرف اپنے موجود باری کہتے ہیں پہلا پیدا کرنے والا ایجاد کرنے والا اقتلو پس مستقطر کرو انفوسکم اپنے نفسوں کو غالم لکم یہ اے مخاطبو بہتر ہے تمہارے لیے ان د باریکم تمہارے بارئی کے ہاں فطح فطاب علیہ وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا ان نگ و حو طواب الرحیم یقین وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے وید تم یا موسا جب تم نے کہا ایموسا کا ہم ہم ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر حتٰ اللہ جہرتاََََََََََََََََََََََََََََََ حتاکہ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی کو سامنے والے فقادت کم سائے کا توپس پکڑ لیا تم کو بجلی نے وہ تم کنظور اور تم دیکھ رہے تھے ثم مبعت نمباری موتی کم پھر ہم نے تم کو زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد لاء اللہ کم تاکہ تا تم شکر کرو بادلاں اور ہم نے سایہ کیا اعلّم تم پر الغمام بادلوں کا وہن زلنا علیہ المن و شلوا اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوا فلو کھاؤ منت یہ بات ہی مار ان میں سے پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں وہ معذلام اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا ولاکن کانوں انفسم یظلمون لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے وحید قلنا اور جب ہم نے کہا اد فلو داخل ہو جاؤ حاضر تا اس بستی میں فق الو منہا بس کھاؤ اس سے ہی تو جہاں سے تم چاہو راگا کھلا خود کل اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدن سجدے کی حالت میں سجدہ کرتے ہوئے بقول اور کہو حتا تن نقف ہم بخش دیں گے تمہارے لیے خطایا تم تمہاری غلطیوں کو وسا نزید اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے المحسنین سے نیکی کرنے والوں کو حتا کا معنی گناہوں کو گرا دیں تو انہوں نے حتا کے بجائے ہمتا کہنا شروع کر دیا ہمتا کا گندم فبدہ اللّہ دینہ ظالام تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا فعول بات کو غیر اللہ دین اس کے علاوہ عقید اللہ علا جو ان کو کہی گئی تھی انہیں کہا گیا تھا ہتا تل کہو یہ ہنتا تل کہنے لگ گئے فنسلّا اللّہ دینہ زالامہ پسم کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا رجزمن سماعی آسمان سے عذاب بما کام یکسکون ان کے فسق کرنے کی وجہ سے و ادس تصا موسا اور جب پانی طلب کیا موسا نے لکھو میں ہی اپنی قوم کے لیے فقل النظر آسا کل حاضر تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی کو مار پتھر پر فن فاجر ہو بس پھوٹ پڑے اس سے اسنتا اشراتا آئینہ بارہ چشمے قد عالم کل عناسم مشربہ ہوں تحقیق جان لیا تمام لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ کو کلو وشرح و رشق اللہ ہی کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے ولا تاخو فلقرب مفصدین اور نہ تم پھرو زمین میں فساد کرنے والے وحید تم اور جب تم نے کہا یا موسا اے موسا لن نصبرا ہم نہیں ہرگز صبر کر سکتے اللہ طعام واحدن ایک ہی کھانے پر فدع لنا ربا کا پس دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے یخرج لنا وہ نکالے ہمارے لیے مما اس چیز میں سے تم بھی تل جو اگاتی ہے زمین من بقری ہا و وعدسیہ اس کی سبزیوں سے اور ککڑیوں سے اور گندم اور مسور کی دال سے وبا سر اور پیاز سے کالا کہا اتس کیا تم تبدیل کرتنا کرنا چاہتے ہو اللہ دی اس چیز کو ہوا ادنا جو کہ ادنا ہے بلدی اس کے بدلے ہوا خیر جو بہتر ہے یہ بھی تو مثراً اتر جاؤ شہر سے فن نلا کمپس تمہارے لیے ہے ماسا ال تم جو تم نے مانگا قدوری بت علیہم اللّت اور ڈال دی گئی ان پر دلت و اور و مسکنت و باؤ اور وہ لوٹے بغضب من بمب اللہ اللہ کی طرف سے اسے کے ساتھ ذالی کا یہ بھی انّام اس وجہ سے کہ وہ کان و کفر کیا کرتے تھے بھی آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا یقل نبی جین اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بھی غیر الحقی بغیر حق کے ذالی کا یہ بماثو اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی وقان و اور وہ زیادتی کرتے تھے ان اللہ آمنوا آمن یقیناً وہ لوگ جو ایمان دائے ولادینہ اور وہ لوگ ہاد جو یہودی ہوئے والنصارہ اور عیسائی ہوئے و اور بدین، من آمن باللہی جو ایمان لایا اللہ پر والیوم ال آخری اور آخرت والے دل پر دن پر وعمل امیلہ صالحن اور نیک صالح اعمال کی یہ فلاحم تو ان کے لیے ان کا اجر ہے اندا ربیم ان کے رب کے ہاں والا خوفن علیہم اور نہ خوف ہوگا ان پر والا یا زنون اور ناو غمزادہ ہوں گے و عید اور جب اخزنا ہم نے پکڑا بھی تھا کا کم تمہارا پختہ وعدہ وارافانہ اور ہم نے بلند کیا خوک تمہارے اوپر تورا طور کو خزو پکڑو ما اس چیز کو آتئینات جو ہم نے تم کو دی ہے بے قوت قوت کے ساتھ بس قرو اور یاد کرو معافی ہی جو اس میں ہے اللہ متقوم تاکہ کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ تمت ولی تم پھر تم پھر گئے ممبادالی کا اس کے بعد فلولا بس اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیہ کم تم پر و رحمت ہو او اور اس کی رحمت اللہ کم تم البتہ تم ہو جاتے من الخاص رین خسارہ پانے بابو میں سے بلا فضر البتا تحقیق علم تم تم نے جان لیا اللہ دینا ان لوگوں کو ارتدو جنہوں نے زیادتی کی من کم تم میں سے اس صفدی ہفتے کے دن فَقُلْنَا پسم نے کہا لہم ان کو فج اللہ پسم نے بنا دیا اس کو نقال عبرت لما بین یا دئیا اس کے لیے جو ان سے پہلے تھے وہ خلفہا جو اس کے سامنے تھے وہ ماخلفہا اور جو پیچھے تھے وہ مو اور نصیحت علمتقین پرہیز کے لیے اور جب قالا کہا موسا موسا نے لومی ہی اپنی قوم کو ان اللہ یقیناً اللہ تعالی یمر تم کو حکم دیتا ہے ان ہو کہ تم ذبح کرو بقاراتن گائے کو قالو انہوں نے کہا اتنا کیا تو کرتا ہے ہمارے ساتھ حضو مذاق قالا کہا اعوذ بلّہ ہی میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی ان اکونا کہ میں ہو جاؤں من الجاہرین چاہلوں میں سے کالو انہوں نے کہا ادر دعا کر لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یبین وہ بیان کرے دنا ہمارے لیے ماہ یا وہ کیا ہے قالا کہا ان یقینا وہ یقولو کہتا ہے اننا ہا وہ شک گائے ہے لا قارضن نہ بوڑھی ولا فکرن اور نہ بچی عوان نوجوان ہو بینگالی کا اس کے درمیان ما مرون جو تم حکم دیئے گئے ہو بالو انہوں نے کہا ادرو دعا کر لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یبیل لنا و بیان کرے ہمارے لیے ما لون اس کا رنگ کیا ہے قالا کہا انحو یقولو یقینا وہ کہتا ہے انہا باقارتن یقینا وہ گائے ہے سفراؤ زرد فاکر چمکدار ہے لونحا اس کا رنگ تسرو وہ خوش کرتی ہے اناظرینہ دیکھنے والوں کو قالوا انہوں نے کہا ادھر لنا دعا کر ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے یبیل بی وہ بیان کرے ہمارے لیے ماہیہ وہ کیا ہے ان نل یقینا گائے تشا علینا متشابہ ہو گئی ہے ہم پر و ان اور بے شک ہم ان شاء اللہ اگر اللہ تعالی نے چاہا لامختون البتہ ہدایت پانے والے ہیں قالا کہا ان کو یقول ہو یقینا وہ کہتا ہے ان نہ وہ گائے پھاڑنے کے لیے ولا تسکل اور نہ کھیتی کو پانی پلانے کے لیے یعنی نہ ہل چلانے کے لیے استعمال کی گئی ہو نہ راہٹ پر پانی پلانے کے لیے مسلمات صحیح سلامت ہو لا شیعتہ فی نہ ہو کوئی داغ دھبا فی اس میں کال انہوں نے کہا الآنا اب جا تو لایا ہے بلا کر باہ بس انہوں نے دبا کیا اس کو وہ ماں کا اور نہیں تھے وہ کرنے والے وہ قتل تم اور جب تم نے قتل کیا نفسل کسی جان کو پتار تم, تم نے جھگڑا کیا پھی اس میں و اللہ اللہ تعالیٰ مخرج نکالنے والا ہے ماں کم تم تک تمون جو تم چھپاتے ہو پکلنا پسم نے کہا ادری ہو مارو اس کو ببا دیہا اس کا کچھ حصہ کلا لکھا اسی طرح یوی اللہ زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ المعتا مردوں کو وہ یوری تم اور دکھاتا ہے تم کو آیاتی ہی اپنی نشانیاں لا اللہ کم تاکہ تم تاط عقل کرو تم ماں پھر بست سخت ہو گئے بلو کم تمہارے دل من بعد ذالکا اس کے بعد فہیا پسبوک الحجارتی پتھر کی طرح او یا اشد زیادہ سخت قصواتا سختی میں و انہ من الحجارتی اور بے شک پتھروں میں سے کچھ لماء البتہ ایسے ہیں جو یا تفجروں پھوٹ پڑتے ہیں منہ ان سے الانہار دریا و انہ اور یقینا منہ ان میں سے لماء البتہ ایسے ہیں جو یشک کا کو پھٹ پڑتے ہیں فیک رجوع پس نکل آتا ہے منحو اس سے الماع پانی و انا منہا اور یقیناً ان میں سے ایسے بھی ہیں بعض لمع جو یہ بھی گر جاتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے در سے وملوا اور نہیں ہے اللہ تعالی بافل وافل عما اس چیز سے جو تالعلوم تم کرتے ہو آپا پس کیا تت معنہ تم تما کرتے ہو این یمنوں کہ وہ ایمان لے آئیں لقم تمہارے لیے وقت کا اور تحقیق تھا فریق ان ایک روحمن ان میں سے یس وہ سنتا ہے کلام اللہ ہی اللہ کی کلام کو سن پھر یو ہو وہ اس کو بدل دیتے ہیں ممبادی بَعْدِ مَا ہو اس کو سمجھنے کے بعد وہم يَعْلَمُونَ حالان کہ وہ جانتے ہیں وہ اور جب لقو ملتے ہیں اللہ دینا کو جو ایمان لائے پالو تو کہتے ہیں آ ہم ایمان لے آئے وَإِذَا اور جب خلا علیحدہ کھول دی ہے جو کم تاکہ وہ جھگڑا کرے تمہارے ساتھ بھی اس کے ذریعے رب کم تمہارے رب کے ہاں افلا کیا تم عقل نہیں رکھتے اب الامون کیا اور وہ نہیں جانتے ان اللہ یقین اللہ تعالی یا علم جانتا ہے مایوسرون جو وہ چھپاتے ہیں وما اور جو یعلنون وہ اعلانیہ کرتے ہیں و من اور ان میں سے امّی یونہ امّی ان پڑھ ہیں لا یعلمون وہ نہیں جانتے الکتاب کتاب کو اللہ مگر امانی یا خواہشات اور سنیں وہ انَ اور نہیں ہیں وہ اللہ مگر یظنون شک کرتے فوائل ان پر خلاخت ہے لدینہ ان لوگوں کے لئے یکتگون الکتاب آ جو لکھتے ہیں کتاب بھی اے دیم اپنے ہاتھوں سے سمہ یقولہ پھر وہ کہتے ہیں ہادہ یہ مل دلہ کی طرف سے ہے لیشتارو لیشت وہ خریدیں اس کے بدلے من قیمت کلیلن تھوڑی فبیل پس ہلاکت ہے راہون ان کے لیے مما اس چیز کی وجہ سے جو کاتبہ لکھا اے دیم ان کے ہاتھوں نے فبیل اور ہلاکت ہے راہم ان کے لیے مما اس چیز کی وجہ سے جو یکسیگون وہ کماتے ہیں وقال اور انہوں نے کہا لن تمساں ہم کو ہرگز نہیں چھوئے گی انارو آگ اللہ مگر ایمن دن محدود گنے چنے کلب کہہ دیجیے تم کیا تم نے پکڑا ہے ان انطلّہ یا کیا تم نے لیا ہے اللہ تعالیٰ سے اہدن وعدہ فلن یخلی فاللہو پس ہرگز نہیں خلاف پردی کرے گا اللہ تعالیٰ اہدہو اپنے وعدے کی ام یا تقولون تم کہتے ہو علی اللہ اللہ کے بارے میں ما وہ بات لا تعلمون جو تم نہیں جانتے بالا کیوں نہیں من کا سبا جس نے کمایا سیئتن برائی کو وآحا تطبیحی اور گھیر لے گی اس کو خطیعتو ہو اس کی غلطی پر گھیر دیا اس کو اس کی غلطی نے فلائے کا پس وہ لوگ اسحاب الناری آگ والے ہیں ہم فی ہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے و اور وہ لوگ امن جو ایمان لائے وہ امیر و عمل کی صالحاتی نیک الس وہ لوگ اصحاب الجنتی جنت والے ہیں ہم فی ہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ اور جب اخذنا ہم نے پکڑا ہم نے لیا کا۔ پختہ وحدہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے لا لاتا ناتم عبادت کرو گے اللہ مگر اللہ تعالیٰ ہی کی و والدینی اور والدین کے ساتھ احساناً احسان کرنے کا وزیر قربار قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ولیطامہ اور یتیموں کے ساتھ بل اور مسکینوں کے ساتھ بقول و قول انناسی لوگوں کے لیے حسن اچھی بات وہ عقیم الصلاطہ اور نماز قائم کرو وہ آتو اور ادا کرو زکاتہ زکاتے اللہ مگر کریل تم میں سے و اور تم کرنے والے تھے و اور ہم نے لیا میم تم ہرا پختہ لا تسپی نہ تم کو و اور کو پھر تم نے اقرار کیا وہ تم تشہدون اور تم کبا ہے اپنی جانوں کو نکالنا یعنی فریقم اور تم نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے میں سے ہی من بیاری آ ان کے گھروں سے تذا ہارونا چڑھائی کرتے ہوئے ان پر بال اسمی گناہ کے ساتھ بلردوان اور زیادتی کے ساتھ وَإن وہ تمہارے پاس قیدی ہو تم ہو کا توریا دیتے ہو وہ حالانکہ وہ محرم حرام ہے علیکم تم پر اخراج ان کا نکالنا پہلے یہ گھروں سے نکال دیتے پھر لوگ ان کو قید کر لیتے تو پھر فریا دے کے چھڑوا لیتے اللہ کہتے ہیں کہ انہیں گھروں سے نکالنا یہی تمہارے اوپر حرام تھا کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہوا تک فرون اور کفر کرتے ہو کچھ حصے کا فرماپس نہیں ہے جزاؤ بدلا من اس آدمی کے لیے یا فائل کا جو یہ کرے گا من تم میں سے اللہ مگر فضیون رسوائی ہے فی حیات دنیا دنیا والی زندگی میں و یوم اور قیامت کے دن یورت دونا وہ لوٹائے جائیں گے الا اشد العذاب عذاب کی سختی کی طرف رم اللہ بی غافل اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے اما اس چیز سے تعملون جو تم کرتے ہو اولاک اللہ یہ وہ لوگ ہیں اس تارا الحیات دنیا جنہوں نے خریدا دنیا والی زندگی کو بالآخراتی آخرت کے بدلے یخفہ کو پس نہیں ہلکہ کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب وعذاب ولا ہم ینسارون اور نہ وہ ملد کیے جائیں گے ولقد اور البتا تحقیق آتینا ہم نے دی موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کو کتاب الكتاب وقفتینا اور مسلسل بھیجے من بعد ہی اس کے بعد بررسولی رسول وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ بن مریم کو دیئے البیانات موجزات ماضح دلائم ہم نے اس کی مدد کی تاعید کی روح القدس روح القدس یعنی جبریل امین کے ساتھ آفا کیا پاس کلامہ جب کبھی جا لائے تمہارے پاس رسول رسول بیما وہ چیز جو لاتا نہیں پسند کرتی تھی انف سکم تمہاری جانے اس تقبر تم تم نے تکبر کیا فریقن کدب تم تو ایک گروہ رسولوں کا ایسا تھا جس کو تم نے جٹلایا وہ اور ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کرتے تھے وقالو اور انہوں نے کہا الو ہمارے دل غلفن پردے میں ہیں بل بلکہ لانا ہم کی ان پر اللہ اللہ تعالیٰ نے بھی کفریم ان کے کفر کی وجہ سے فقلیلم ما یؤمنون پس تھوڑے ہی وہ ایمان ایماندار ولما اور جب جا آئی ان کے پاس کتاب ان کتاب نکل اللہ, اللہ کی طرف سے مصدق جو تصدیق کرنے والی تھی لما اس چیز کے لیے معاہم جو ان کے پاس تھی وقانو من قبل اور تھے وہ اس سے پہلے یہ سب تنا فتح طلب کرتے تھے اللّہ وینا ان لوگوں کے خلاف کافا جنہوں نے کفر کیا فلما جا بس جب آئی ان کے پاس چیز جس کو انہوں نے پہچانا تھا کافروں بھی ہی تو انہوں نے اس کا کفر کیا فلا القافرین پر سلانت ہو اللہ تعالیٰ کی کافروں پر پہلے یہ انتظار کر رہے تھے کہ آخری زمان ابھی آئے گا تو ہم مشرقوں کے خلاف فتح پائیں گے یہ بھوتی اس میں تھے جب نبی علیہ وسلام آ گئے ان کو جانتے پہچانتے تھے تو انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا کہ یہ اس علیہ سلاط وسلام کی نسل سے کیوں نہیں آیا اسماعیل کی نسل سے کیوں آیا ہے صرف یہ حسد تھا انہیں بے ایسماں برا ہے جو اشترو بھی ہی بیچا جس کے بدلے انہوں نے انفسم اپنی جانوں کو ایب کہ انہوں نے کفر کیا بما اس چیز کا انزل اللہ وہ جو اللہ نے نازل کی تھی بغیئن سرکشی کرتے ہوئے اے یو نزل اللہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نازل کرے من فضل ہی اپنے فضل سے علا میں یشاؤ جس پر چاہے من بباد ہی اپنے بردوں میں سے فاباؤ پس وہ لوٹے بغضبن علا غضب غضب در غضب کے ساتھ وللکافرین اور کافروں کے لئے عذاب عذاب ہے مہین رسوا کن و اِا اور جب اللہ کہا جائے ان کے لیے امینو ایمان لاؤ بما اس چیز پر انظر اللہ جو اللہ تعالی نے نازل کی ہے فارو کہتے ہیں نینو ہم ایمان لاتے ہیں بما اس چیز پر ان ضلع جو ہم پر نادر کی گئی و جب فرون اور وہ کفر کرتے ہیں بیما و راہو اس کے علاوہ کے ساتھ یعنی کہ وہ کہتے ہیں جو تو ہم پر نادل کی گئی ہم اس پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو کچھ اور ہے ہم اس کو نہیں مانتے یا جو ہماری نسل اور ہمارے خاندان والے انبیاء پر نادل کیا گیا ہے ہم اس کو تو مانتے ہیں اور جو اس کے علاوہ دوسرے خاندان کے نبی پر نادر کیا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے وہ فرون اور وقف کرتے ہیں بیما وارہ ابو جو اس کے علاوہ ہے بح الحق حالانکہ وہ حق ہے مصدقن تصدیق کرنے والا ہے لیما اس چیز کی معاون جو ان کے پاس ہے یعنی یہ قرآن طوراتوں کی تصدیق کرتا ہے اور کہہ دیجیے فالیمہ بس کیوں تخت تم قتل کرتے ہو امبیا کیوں تم نے قتل کیا اللہ کے امبیا کو من قبل ان کن تم مبمن اگر تم مبن ہو والا قطر البتہ تحقیق جا کم لایا تمہارے پاس موسا موسا علیہ السلام بلب ناتی والے تم تم نے پکڑا الجلا بچرے کو ان تم ظالم حالانہ کے بعد وانتم ظالمون تم ظالم تھے وہ اور جب ہم نے لیا میٹھا کپم تم سے پختہ وادہ بارہ خانہ اور بلند کیا خو کقم تمہارے اوپر اتور آتور پہاڑ کو خزو پکڑو ما وہ چیز آ تئی ناتم جو ہم نے تم کو دی, دی ہے بے قوت قوت کے ساتھ بس اور سنو کالو تو نے کہا سمع نہ ہم نے سنا وہ اور ہم نے نافرمانی کی وہ اشری اور وہ پلا دیے گئے فی قلوب ہم اپنے دلوں میں الجلا بچرے کی محبت بھی کفری ان کے کفر کی وجہ سے کل کہہ دیجیے بے برا ہے ماں جو یا حکم دیتا ہے تم کو بھی جس کے بارے میں ایمانوکم کم تمہارا ایمان ان کن تم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو کل کہہ ان انکانت اگر ہے لاکم تمہارے لیے دارالآخر تو آخرت والا گھر انل ہی اللہ کے ہاں خالصتا خالص مین دون الناسی لوگوں کے علاوہ فَتَمَنُّوا پس تم تمنا کرو الموتہ موت کی ان كنتم صادقین اگر تم سچے ہو ولایتمنوا اور ہرگز وہ تمنا نہیں کریں گے اس کی ابداں کبھی بھی بما اس وجہ سے جو قدامت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے والله ور اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے بظالمین ظالموں کو وَلَا تَجِدَنَّهُمْ اور البتہ تحقیق آپ ضرور پائیں گے ان کو احرساً ناسی لوگوں میں سب سے زیادہ حریص علی حیات زندگی پر وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں سے اشراقوں جنہوں نے شرط کیا یَبَدُّ اَحَدُهُمْ ان میں سے ایک آدمی چاہتا ہے لَوْ يُعَمَّرُ قَاشْ کہ وہ عمر دیا جائے الفہ سناتی ایک ہزار سال وَمَا هُوَا اور نہیں ہے وہ بِمُزَحْزِهِ ہی, ہی عذاب سے بچانے والا اس کو میر العذابی عذاب سے ایو عمر اس کا عمر دیا جانا اللہ اور اللہ کا اعلیٰ دیکھنے والا ہے بما یہ اس چیز کو جو وہ عمل کرتے ہیں بول کہہ من کان ادباً جو دشمن ہے نجبریر جبریل کا فنحس بے اس نے نذرا اس کو نازل کیا ہے على قلبی کا تیرے دل پر بزن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ مصدقاً وہ تصدیق کرنے والا ہے لما اس چیز کی بین یدے ہی جو اس سے پہلے ہے وہ حدن اور ہدایت ہے وہ بشرہ اور پشکبری ہے للمکمنین مؤمنوں کے لئے من کان عدباً للہ ہی جو دشمن ہے ہوگا اللہ کا وملائکت ہی اور اس کے فرشتوں کا ورسول ہی اور اس کے رسولوں کا وجبریل اور جبریل کا ومیکالہ اور مکائل کا فلّہ بس یقیناً تعالیٰ دشمن کا ہے اور نہیں کفر کرتا ان کا مگر فاسقی اوا کیا اور کلا جب کبھی بھی آہاد انہوں نے وعدہ کیا آہدن کوئی بھی وعدہ نابادہ ہو پھینک دیا اس کو فریقن ایک گروہ نے بل بلکہ اکثر و میں سے اکثر لا يؤمنون ایمان نہیں لاتے ولما جاؤں اور جب لائے ان کے پاس رسول رسول من اندلہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصدقن تصدیق کرنے والے جب آئے ان کے پاس رسول تصدیق کرنے والے لما اس چیز کے لیے معاون جو ان کے پاس ہے نوازا پھینک دیا فریق القرح نے من اللہدینہ ان لوگوں میں سے اوت کتابا جن کو کتاب دی گئی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو انہوں نے پھینکا وراء ظہور اپنے پیٹھوں کے پشتوں کے پیچھے کا انََل یا گویا کو جانتے ہی نہیں پر اور انہوں نے پیروی کی ماؤ چیز کی تطر الشیاتی جو پڑھتے تھے شیطان علام کی سلیمان آ سلیمان کی بادشاہت میں فما كفر سليمان و سليمان نے کفر نہیں کیا تھا ولکن الشییاطین لیکن شیطانوں نے کافروں کو کفر کیا یعلمونا و سکھاتے تھے الناسہ لوگوں کو السحر جادو و ما انزل اور نہیں نازل کیا گیا الملائکئنی فرشتوں پر بھی بابل بابل شہر میں ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت پر حارو ماروط دو فرشتے تھے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید جادو ان پر نازل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے کہ ان پر جادو نازل نہیں کیا گیا پمای اللہ نے اور وہ دونوں کسی ایک کو بھی نہیں سکھاتے تھے حتہ یقولہ حتٰ کہ وہ دونوں کہتے ان فتنا تم یقینا ہم تو صرف اور صرف آزمائش ہیں فلا تقفر فستو کفر نہ کر فیتعلمون منھما وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے ما ایسی چیز یفرعون به جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالتے تھے بین المرء وزوجی ہی آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان و ما ھم اور نہیں تھے وہ بذار رینا به نقصان پہنچانے والے اس کے ذریعے من احدن کسی ایک کو الا مغرب باذن اللہ اللہ کے حکم سے اور وہ سیکھتے تھے ما وہ کچھ یزر ہوں جو ان کو نقصان دیتی ولافر ہوں اور ان کو فائدہ نہ دیتی ولاقت عالم ہوں اور البتہ تحقیق انہوں نے جان دیا لمن البتہ وہ آدمی اس طرح ہو جس نے اس کو خریدا مالا ہو نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرت یا آخرت کے بدلے فلخلا قلم کوئی حصہ وَلَا بِعْسَا اور البتہ برا ہے ما وہ کچھ شَرَو بھی جس کے بدلے بیچا انخصاہم انہوں نے اپنی جانوں کو لو کانو یعلمون کاش کے وہ جان لے دے وَلَوْا اَنَّهُمْ اگر وہ ایمان لے آتے وَلَتَّقَوْا اور اللہ تعالیٰ سے دردے لَمَثُوبَةٌ من عِنْدِ اللَّهِ البتہ اللہ کی طرف سے ثواب خیرن بہتر ہے لو کانو یعلمون کاش کے وہ جان ل جتنے پر ہی اتفاق